الحمد لله والصلاه والسلاما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم معذر سامعین و ناظرین آج کی ہماری اس نشست کا مقصود یہ ہے کہ مقیم لندن پیر تفدیلی کا رد کر کے اہل سنت کے صحیح اعتقاد کو محفوظ کیا جائے ناچیز نے آج ہی کلب سنا لندنی مقیم پیر صاحب کا جس میں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ہو جن کو شیخین کریمین کہتے ہیں ان کی تمام صحابہ اور اہل بیت پر فضیلت اور پر اس عقیدے کو انہوں نے خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے متزلزل کرنے کی جب سنا تو سننے کے بعد خطرہ پیدا ہوا کہ اہل سنت ہوا جماعت کا اعتقاد یہ بندہ بہت خراب کر رہا ہے نقصان دے رہا ہے لہذا تحفظ کر لیا جائے ساتھ میں حضرت کا مبلغ علمی جو ہے نا وہ بھی مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ آپ کس سطح کے عالم ہیں شورا سنا تھا کہ منطق بہت جانتے ہیں اور ان کو اپنی ہم پر خوب ناز ہے لیکن جب غور سے سنا تو حضرت کے پاس علم بھی سطحی تھا اور اس کے ساتھ حضرت جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہیں کس بیانی بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی تھی آج ہی میں نے تیاری کلب سننے کے بعد پہلے کچھ اور مطالعہ کر رہا تھا یوں سمجھیے کہ یہ حضرت کا دستی رات ہے پتہ نہیں وہ اپنے حلقے احباب میں کیا بنے ہوئے ہیں زیادہ تر ان کے حلقے میں روافل معلوم ہوتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کل امت پر جو فضیلت ہے اس عقیدے اور نظریے کو اجماعل اور اہل سلت و جماعت اور تمام صحابہ کرام میں اہل بیت کرام میں غیر متنازع فی غیر مختلف فی ہونے کو وہ باطل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مولا علی کو فضیلت دے دے تو وہ سنیل سے خارج ہو جاتا ہے دیکھو یہ حضرت زید ہیں امام زین العابدین کے بیٹے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی بیعت کی اہل بیت کے امام ہیں وہ سیدنا صدیق شیخین پر حضرت مولا علی کو فضیلت دیتے تھے اور شیخین کے ساتھ دوستی خوش قادی بھی رکھتے تھے فضیلت مولا علی کو دیتے تھے یہ حضرت دعوی کر رہے تھے اور ساتھ میں ال مل ون کی شاہستانی کی ابوالفت شاہستانی کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام, زید، امام زید حضرت شیخین کی جو خلافت ہے تو وہ فضیلت پر مبنی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک وقتی ضرورت اور عذر اور مجبوری کے تحت اس کو سمجھتے تھے پھر حضرت نے اس مجبوری کو شارستانی کے حوالے سے ظاہر کیا وہ مجبوری یہ جی تھی کہ مولا علی نے صحابہ کرام کے بہت سارے بندے مارے ہوئے تھے مختلف جنگوں میں ابو بکر نے تو کوئی بھی نہیں مارا تھا عمر نے ایک مارا تھا تو مولا علی نے اس وجہ سے بیعت کی اور اپنی بیت نہ لی نہ کروائی حضرت صدیق کی بہت پر اس وجہ سے راضی ہوئے کہ حضرت صدیق کے اکبر پر کوئی بندہ ناراض نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی بغض اور نفرت نہیں رکھتا تھا ان کے بندے قتل کرنے کی وجہ سے یعنی حضرت صدیق اکبر کے کسی کے بندے مارنے کی وجہ سے لوگوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتے تھے بغض نہیں رکھتے تھے علی پاک نے بہت بندے مارے تو اس وجہ سے ان سے نفرت تھی لوگوں کو بغض تھا صحابہ کو اب ضروری ہو گیا کہ مسلح وقت یہی ہے کہ بیعت ابو بکر کی کر لو اگر علی کی کرتے تو بیعت قائم نہ رہتی ٹوٹ جاتی یہ سارے صحابہ خلاف ہو جاتے کیونکہ بغض بہت رکھتے تھے علی سے یہ میں نے جو سنا ہے وہ بیان کر رہا ہوں محفوظ ہے ہمارے پاس پھر حضرت نے اس پہ یہ بھی اضافہ کیا کہ ایک بندہ عمر نے مارا ابو بکر نے ایک بھی کافر نہیں مارا اور علی نے چالیس ہزار بندہ مارا چالیس ہزار کافر مارے سن کر میرا مطالعہ تھا کہ مقتولین جو ہیں کفار کے کل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں کتنا تعداد تھی ان کی میرے زین میں تھا تو میں نے فوراً جھوٹ پکڑ لیا میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے چالیس ہزار تو بندہ مرا ہی نہیں کل کل بندہ کافروں کا نہیں مرا تو فورن میں نے تیاری شروع کر دی سب سے پہلے اس کا یہی جھوٹ پکڑا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں رحمت اللہ والے نے یہ سلمان منصور پوری جو ہے اس نے نقشہ دیا ہے تمام غزوات نبویہ کا اور اس نقشے کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے کل ان کی تعداد کا بھی ذکر کیا ہے اور جو کفار قتل ہوئے ان کی تعداد کا بھی ذکر ہے وہ کل آٹھ سو پچاس ہیں جو کافروں کے کافروں کے افراد جو قتل ہوئے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یعنی زندگی کی جنگوں میں ساری زندگی شریف کی جنگوں میں کول کتنے قتل ہوئے آٹھ سو پچاس اور حضرت کہہ رہے ہیں چالیس ہزار علی نے مارا اب ظاہر بات ہے میرے بھائی جنگوں کے اندر کلے اکیلے علی پاک تو نہیں لڑتے تھے باقی صاحبہ بھی تو لڑتے تھے تو آٹھ سو پچاس جو ہے ان میں سے دوسروں نے بھی تو کچھ مارے ہوں گے اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اہل سنت و جماعت کے مذہب حق مخالفت کرنے والا شخص کیا چیز ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے دل کے اندر جھوٹ بہتان یہ غلطیں سے بھری ہوتی حیران ہے یار کہ ایسے جھوٹے لوگوں کو لوگ کیسے مان لیتے ہیں یار اتنا بڑا سری جھوٹ کنا تیری کہا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ میرے خیال میں کناتیری نے بھی یہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا تو میرے بھائی یہ ایک مثال ہے حضرت کے کس بیانی کی کوئی سوچنا چاہیے کہ کیا آہل بیت سے جھوٹ کبھی صادر ہوا تو آہل بیت کی محبت کا دعوی کرنے والا اور مولا علی کی جو ہے وہ فضیلت شیخین پر اس کا دعوی کرنے والا وہ اس قدر جھوٹا ہے مجھے لگتا ہے وہ شیعہ کو تو پڑھتا ہے اور ایسی باتیں جھوٹی ہمیشہ روافذ کی کتابوں میں ہوتی ہیں سنت و جبات کی کتابوں میں ایسے جھوٹ نہیں ہوتے ملشان हैं। ملشان हैं। ملشان سمجھ آ جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں بھائی کہ باغ کی حالت دیکھنے سے اس کی بہار کا پتہ چل جاتا حضرت صاحب کا ایک جھوٹ ایک اتنا بڑا جھوٹ سننے سے پتہ چل جاتا ہے آپ کی اگلی باتیں جو ہیں کس حال کی ہوگی تو میرے دوستو اگلی بات جو اس نے کی ہے وہ سری گستاخی ہے صاحب ہے کیا لانت پڑی ہوئی ہے کہ جو شریعت میں جائز ہے صحیح ہے سیدہ طیبہ طاہرہ والا مسئلہ خطا کا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایسوں کو وہی لوگ وہی لوگ اپنا لندنی محسن سمجھ کے لندنی موسن تو اس کے پاس ویزے ہیں وہ ملاوں کو ادھر بلا لیتا ہے پیسہ ویسا دیتا ہے تو مہادشی احسان کی وجہ سے اتنا بڑی گستاخی صاحب کرام کی سب برداشت کر کے بیٹھے ہوئے پی گئے ہیں پتہ ہی نہیں اتنا بڑی گستاخی یاری مان سے بتاؤ کہ اہل بیت میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وجہ سے اکثر صحابہ اکثر صحابہ میں بغض اور نفرت تھی نعوذ باللہ مولا علی کے متعلق کہ انہوں نے ان کے بندے جنگوں میں مارے ہوئے تھے پہلے نمبر پہ تو اس ظالم نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام منافق تھے کیونکہ پاک علی کی محبت وہ ایمان ہے یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے جس طرح کے انصار کی محبت حضور نے فرمایا ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے حب ال انصار ایمان ان بگز ہو نفاق اسی طرح آپ نے مولا علی کے متعلق بھی فرمایا ہے تو مولا علی کی محبت تو ایمان ہے میں یہ دو حدیثیں اکٹھے اس وجہ سے پڑ گیا ہوں کہ ہم بہت غالی بن گئے ہیں بہت غالی بن گئے ہیں یہ اس غلوب کا نتیجہ ہے جو آج طوفانِ بدتمیزی کھڑا ہو گیا ہے اور رضیت میں لوگ چھلانگیں مار مار کر داخل ہو رہے ہیں کود کود کر داخل ہو رہے ہیں یہ اس غلب کا نتیجہ ہے میں ایک رسالہ بھی لکھ رہا ہوں اور آج میں نے شروع کر دیا کہ جو فضیلت بیت کے لیے حدیث میں آئی ہے اس کے مد مقابل میں صحابۂ کرم کی اسی طرح کی نوعیت کی فضیلا ثابت کروں گا صحیح چندوں کے ساتھ صحیح روایتوں کے ساتھ اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے کہا لوگوں میں مشہور ہے حدیث مبارک اور صحیح ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اس کا بغض منافقت ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ پاک علی کی ایسی امتیازی شان ہے جس سے دوسرے معروم ہے خبردار حضور نے صحیح حدیث میں فرمایا انصار کی محبت ایمان ہے اور ان, کی م... ان کا بغض اور ان سے نفرت جو ہے وہ منافقت ہے تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ایک طرف چلتے ہیں ایک پٹڑی پہ چلتے ہیں دوسری کا خیال نہیں کرتے اسی وجہ سے مسئلہ تفضیل کے اندر اجماع چلتا ہے آب, آب, یہ ذہن میں رکھنا روایات نہیں چلتی اجماع چلتا ہے روایات اس وجہ سے نہیں چلتی روایات ہر طرف ہیں ہر طرف ہیں شابہ کی طرف بھی ہیں اہل بیت کی طرف بھی ہیں ادھر افراد کی طرف ہے ادھر بھی افراد کی طرف ہے ادھر بھی من جملہ ہے ادھر بھی من جملہ ہے سب جب چلتے ہیں تو ہمارے علماء نے فرمایا بھائی جو تفضیلت ہے اس کا میجار اجماع ہے روایتیں نہیں ہیں لہذا ایک روایت پکڑی اور ایک بیت کے متعلق پکڑ لی تو ان کو ایسا چڑھانا شروع کر دیا ان کا ایسا جناب جی مقام بنانا شروع کر دیا کہ اب صدیق اکبر کو ناؤزب اللہ توہین کے کھڈے میں ڈال دیا سب کو جناب نیچے ڈال دیا میں انشاء اللہ مکیم کینیڈا جو ہے اس کا حال میں انشاءاللہ ایک موضوع کے اندر بیان کروں گا وہ اسی طرح وہ اس ہے کیا ل آیت تطہیر کی اپنی تفسیر کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جو عقیدہ سننا تھا اس کو پاش پاش کر کے ادھر مار دیا اور انشاءاللہ شاء اللہ آیت تتیر کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ شاء جو صحیح تعویل ہے وہ ہم بیان کریں گے پھر دنیا کو پتا چلے گا اس کا مطلب کیا ہے ہاں جی لا, لا. اب وہ مکھی میں کینیڈا جو ہے اپنے قبیے جوڑ جوڑ کے ایسا قیاس بنا کے اسے نتیجہ کیا نکالا کہ بال بیت سے ہر تارا کی خطا صاحب نسیان کو سب, سب منفی ہے اور امکان بھی نہیں ہے خطا کا کوئی ظالم یہ تو عقیدہ ہے عصمت ہے یہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے وے تو خدا تمہارا پیڑا غرق کرے کم از کم پہلے محکمات شریعت تو پڑھو اصول شریعت تو مضبوط کیا کرو یہ خالی عربی پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا عالم اس وقت بنتا ہے جس وقت شریعت اور مذہب کے محکمات مضبوط کرتا ہوں تاکہ لاکھ روایتیں اس کے سامنے آئیں تو اب مذہب کو نہ بدلنے دیں ہاں جی روایتوں سے مذہب نہیں بدلتے مذہب کیونکہ ہمارا منقول ہے معصور ہے بلشتر. تو اکلی کھو رہا ہے محتدلا کی طرح بلشتر. اور دوسرے بات البا فرقوں کی طرح ہمارا مذہب منقول ہے سرف سال ہی سے جس طرح آ رہا ہے ہم نے اسی طرح رکھنا ہے بلشتر. روایت کو بدل... ہم روایت کے اندر تعبیل کر سکتے ہیں مذہب کو نہیں بدل سکتے بلشتر. اب میرے بھائی یہ بہت بڑی گستاخی ہے صحابہ کرام کی میں اس ظالم سے پوچھتا ہوں بتا اگر یہی بات ہے کہ صحابہ کے دل میں غصہ اور نفرت مولا علی کے متعلق اس وجہ سے تھی کہ مولا علی نے جنگوں کے اندر ان صحابہ کرام کے کافر رشتہ داروں کو قتل کیا ہوا تھا اس وجہ سے نفرت تھی تو بتا تیرے نزدیک ان لوگوں کے دلوں میں تو پھر صحابہ کرام مولا علی کی بجائے رسول اکرم کی نفرت اور بغ زیادہ ہوگا کیوں کہ حضور نے اپنے حکم سے تو جنگ کروائی پھر اللہ کے متعلق نفرت ہوگی کیونکہ اصل فرض اس, اس نے کیا جہاد رسول کے واسطے سے ہوا تو پھر تو لازم آئے گا کہ وہ صحابہ کرام جس طرح مولا علی سے پگ رکھتے تھے اسی طرح رسول اکرم سے رکھتے ہوں اسی طرح خدا سے رکھتے ہوں وہ تیرا بیڑا غرق اور گستاخی کس چیز کا نام ہوتا ہے وہ تم نے تو کافر ثابت کر دیا ان کو ایمان سے کہتا ہوں یہ وہ پکواس ہے جو ناچیز نے صرف پہلی مرتبہ زندگی میں یہ سنی ہے کہ صحابہ کرام نے علی کی بیعت اس وجہ سے نہیں کی اور علی پاک نے اس وجہ سے نہیں ان کی بیعت لی اور ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہو گئے کہ ابو بکر کی خلافت کے متعلق کوئی خطرہ نہیں تھا وہ قائم رہ،, رہ سکتی تھی اور علی کی خلافت کے متعلق خطرات تھے کیونکہ یہ نفرت رکھتے تھے اندر سے بگد رکھتے تھے وہ برداشت نہ کرتے اور اٹھ کے لڑ جاتے افسوس ہے افسوس ہے ایسے ملعون عقیدے پر اور بلکہ یوں کہو کہ لعنت ہے ایسے ملعون نظریے پر ایمان سے بتاؤ یار چھوڑو اس بات کو کسی بھی عام بندے سے پوچھو کیا مستفا کے صاحب ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ظالموں اپنے تو کافر باپ جو ہے کافر باپ اس کی اگر کوئی غیرت کر دے اس کی عزت کرے احترام کرے اس پر فخر کرے سیدی روایت ہے حضرت عمر بن خرطاب سے مصنف عبد الرزاق کے اندر کہ اگر کسی نے نو اپنے باپ دادے مسلمان ہیں دسواں جو ہے اس کا کافر ہے تو فرمایا اگر دسویں پر فخر کرتا ہے تو گیارہواں یہ جہنم میں چلا جائے گا اللہ! یہ میں نے جو رسالہ لکھا ہے دعو جاہلیت اس کے اندر میں نے ایسی یہ روایت پیش کی ہے تو بھائی میرے خدا کا خوف کرو ہاں کافر کی عزت یار کافر کی ہمدردی اور شاہ علی کی جو ہے وہ بغض اور نفرت یہ کیسے ممکن ہے سید المبیا کا بغض و نفرت یہ کیسے ممکن ہے کیا ملا کیا دیا صاحب کرام کو کیا مانا ہاں؟ یہ ہے نہ عقیدہ اہل سنت اور سلف صالحین کے اجبا کو چھوڑنے کی ہاں جی ایسے لوگوں کے پاس جو جھوٹی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں جس کو یہ اپنے سامنے دلیل بنا کر حجت اور برہان سمجھ لیتے ہیں ایمان سے کہتا ہوں سلف صالحین نے ان باتوں کو رو ہوتا ہے لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ بے بنیاد ہوتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جیسے میں ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ شاء لیکن یہ ابتدان میں نے تب بھی ایک جھوٹ حضرت کا اتنا عظیم کہ چالیس ہزار کے قاتل بنا دیا مولا علی سرکار کو جبکہ چالیس ہزار کل نہیں مرے اور دوسرا صحابہ کرام کی یہ بدترین توہین ہے کاش داشت... کہ اپنے آپ کو سننی کہنے والے اس سے غیرت رکھتے خوش اور میرے بھائی اگلی بات یہ ہے کہ حضرت زید کی طرف یہ بات جو منسوب کی گئی ہے یہ دو کتابوں کا حوالہ کون سی کہ وہ فضیلت کے قائل تھے شخین پر مولا علی کی فضیلت کے قائل تھے اور ادھر محض طولی اور دوستی اور عزت احترام کرتے تھے یہ صرف دو کتابوں میں لکھا ہے امام اشعری کی کتاب مقالات الاسلامیین جین اس کا اس نے حوالہ دیا ہے دوسری المل الو نہل کی اب عجیب بات سنیے یہ دونوں باتیں اس کتاب ان دونوں کتابوں میں فضیلت کا قائل ہونا اور دوسری طرف محض احترام رکھنا یہ دونوں باتیں ان دو کتابوں میں بغیر سند کے ہیں اور آپ کو علم ہے لسناد لقل منشاہ ماشا اگر سند نہ ہوتی مسلم شریف کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے اگر سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا جو اس کا جی چاہتا وہ کہہ دیتا اس کو کون روک اس سے اسلام ختم ہو جاتا اسلام کے محفوظ ہونے کی محل وجہ یہ جی ہے اس کی وجوہات اور بھی ہیں ایک وجہ یہ جی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر سند کو بہت حیثیت دی اب میرے بھائی میں نے بہت تلاش کیا اس کی سند نہیں ملی الحمدللہ حضرت زید جو ہے نا ہاں پہلے یہ تنبیہ کروں اس کی کوئی سند نہیں ہے جس طرح کے ادھر لکھا ہوا ہے نا میری سمجھ کے مطابق جو زیدی روافظ ہیں نا یہ ان کی جھوٹھی توہمت ہے امام پر اس پر دلیل یہ ہے کہ تین سندوں کے ساتھ تاریخ ابن اصاکر میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام زید نے سیدنا نے ابو بکر صدیق کو امام شاکرین کہا جو ان دو کتابوں میں ہے وہ بغیر سند کے ہے اور جو میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کی تین سندیں ہیں اور میں نے سند میں ایک سند میں اگر ضعیف راوی ہے تو دوسری کے متعلق لکھا ہے کل تو متابہ تو بن حاتم ہاضا یو ما ماقب کہ یہ ہارون بن حاتم بزار جو ہے یہ پچھلے ضعیف راوی احمد بن عمران اخنس کی مطابت کر رہا ہے اس مطابات کی وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے تیسری اس پر آگے ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی مجاہیل ہیں لیکن پھر بھی مجھول سے وزع لازم نہیں آتی جھوٹ لازم نہیں آتا یہ اصول حدیث کا مسلم مسئلہ ہے اب حسن تو اس سے بن گئی یہ تیسری ملاؤ تو ہو سکتا ہے کہ صحت کے قریب پہنچ جائے یا صحیح لیر ہی بن جائے تو ہماری تو روایت جو ہے وہ تو صحیح لیر ہی کے درجے کو پہنچتی ہے ادھر جو ہے کوئی سند ہی نہیں ہے سرے سے اور جب کوئی نقل کرتا ہے کوئی روایتی بات کرتا ہے تو اس کا پھر یہ ذمہ بن جاتا ہے بھائی کہ وہ سند پیش کرے تصے ہی یہ نقل جو ہے پھر اس کا حق فرض بن جاتا ہے اب آپ نے پڑھا امام الشاکرین کہا میں عبارت پڑھتا ہوں قال ابو بکر اسدیق امام الشاکرین ثم سم سید ضلع شاہین اور جو تیسری روایت ہے اس کے اندر آدم بن عبد اللہ خس یہ زید بن علی کے اصحاب میں سے تھے یہ فرماتے ہیں میں نے زید بن علی سے پوچھا والسابقون السابقون عصا المقربون کے متعلق منہا الا وہ کون ہیں آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اللہ قَالَ لا لا ن شفاط جدی علم اوالما او فرمایا میرے دادا کی شفات میرے نانا پاک کی شفات مجھے نصیب نہ ہو اگر میں ان بزرگ شیخین ابو بکر عمر سے محبت اور دوستی نہ کرتا ہوں اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہ صاف آیا اابقوں سابقوں ادھر کہا ادھر کہا امام ال یہ جو ہے نا یعنی جو روایتیں دونوں آپس میں مل کر قوت حاصل کر کے حسن بن رہی ہیں ان روایتوں کے لفظ ہیں امام الشاکرین سدی کے اکبر کو حضرت زید نے امام الشاکرین کہا تو زہر بات ہے وہ ان کے دور کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنے دور میں امام الشاکرین تھے حضور کے بعد ایسے ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور اہل بیت کے طبقے میں وہ کیا ہے امام الشا ہیں ہے اب جب امام الشاکرین ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سارے صحابہ اور اہل بیت یہ شاکرین ہیں اور امام زید کے نزدیک حضرت صدیق اکبر ان سب کے امام ہیں فضیلت اور کس چیز کا نام ہوتا ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے تو یہ کیا ہو یہ روایت ہے میں اس پیر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں اس کا رد میں نے رد کر دیا تم رد کر کے دکھاؤ تمہاری بات جو ہے وہ اجما کے مخالف ہے اور بے سنت ہے ہماری بات اجما کے مطابق ہے اور سنعت کے ساتھ ہے جب اجماع کے مخالف ہو اور سند کے بغیر ہو اس کو تو ویسے ہی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے بلکہ اس کو اتنے پتہ نہیں ہے کہ اجماع کی حیثیت کیا ہوتی ہے اخبار آحات تو ویسے اس کے مقابلے میں نہیں چلتی اور پھر خبر واحد ہو اور وہ بھی بے بنیاد اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو لاس لہو اس کی اصلی نہیں ہے پھر اس کو اجما کے مقابلے میں لانا یہ کسی پدیانت بندے کا کام ہے دے شرد دے شرد یا احمد کا کام ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اگلی بات کرتا ہوں اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں یہ کہنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اس وجہ سے آپ نے خلافت کو قبول نہیں کیا یعنی کہ جیب بات ہے خلافت کو انہوں نے اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ سارے منافق تھے گونگ رکھنے والے تھے حکومت تو قائم نہ رہتی ٹوٹ جاتی میں کہتا ہوں حضرت ذرا غور سے کاش کاش کیا آپ لندن کے مہمان نہ بنتے یہ لندن کی مہمانی کا نتیجہ ہو سکتا ہے ورنہ کیا تو بنتا ہے یار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کون کون سے کون کون سے لوگوں کو تم نے چھوڑا اب سنو بھائی میں نقلی دلائل کے ساتھ وہ پہلے اقلی دلیل پیش کی تھی سبحان اللہ نقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیان شریعت رسول اور دینی دلائل کو سامنے رکھ کے آپ نے حضرت صدیق کے اکبر کی بیت کی ہے اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کی خلافت ماننے سے صحابہ کرام معد اللہ معد اللہ انہوں نے کوئی شرف اتنا نہیں کرنا تھا اور علی کی حکومت خلافت بننے سے انہوں نے شرف اتنا کرنا تھا کیونکہ منافقین تھے اے یہ بکواس نہیں اب ذرا سنو اللہ اکبر کبیرا ان باتوں کا جواب میں لینا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ بتاؤ یہ صحیح سنت سے ثابت ہے یا نہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیعت فرمائی تو اس پہ یہ فرمایا تھا کہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ہو لے دنیا نا حضور نے ان کو اب ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہے یعنی نماز کے لیے تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان کو پسند کرتے ہیں حضور ہم راضی ہوئے ان کے حاکم بننے پر مسلمانوں کا اس تو, نماز تو نماز کا امام بنایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترجیح اور اس اختیار کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ اور حاکم اور اپنے سرکتہ جن کو بناتے ہیں آل آل آل اگر وہ کہے روایت کا ہے فضائل صحابہ میں ہاں روایت کہاں ہے تو میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی وہ روایت اللہ اکبر و کبیرہ تاریخ ابن اثاکر سندوں کے ساتھ موجود ہے میں نیچے حوالے نہیں دیتا کیونکہ میں کتابیں وہی وہ پڑھتا ہوں جو سندوں کے ساتھ ہوتی ہیں امام جلال الدین سیوتی نے یہ جی لکھا اور امام زاب نے یہ جی لکھا اور فلانے نے یہ جی لکھا میں اس طرف نہیں جاتا ہوتا میری عادت ہے کسی بڑے سے بڑے نے بھی حوالہ دیا ہو بات کی ہو اور بات نکلو تو میں سند ڈھونڈتا ہوں کیوں مجھے علم ہے تجربہ ہے کہ انسان کو نقل میں خطا لگ جاتی ہے امام جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ الخلفا کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے اللہ اکبر و کبیرہ یہ ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے اسناد جید کہہ کر سند اس کی جید ہے پوری روایت اس طرح ہے را کمرون سماح اللہ الصدیق عل لسان جبریل ولا لسان محمد کا نہ خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد یہ دین لاہ دنیا یہاں پر مستدرک کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے متعلق مولا علی نے راہ کم وہ ایک ایسے آدمی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو صدیق کہا جبریل کی زبان سے اور محمد کی زبان سے رسول اللہ کے خلیفے تھے حضور نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے پسند کیا یہاں پر تنبیہ کرتا چلوں اس حضرت کو بھی پتہ نہیں ہوگا تاریخ الخلافا چاہے پڑھتے ہوں گے یہاں پر کان خلیفہ راد یا دینا فردین دنیا نا مستدرک کے جتنا مطبوع نسخے ہیں ان کے اندر یہ لفظ نہیں ہے باقی الفاظ ہیں بات کو سمجھنا امام جلال الدین سجوتی کے دور میں جو نسخے چلتے ہوں ان کے اندر اگر ایسا ہو مکمل اسی طرح الفاظ ہوں تو اور بات ہے جو ہمارے پاس مطبوعات چل رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے لیکن اتنا بات ہے میں نے حاشے پہ لکھا ہے ما بین القوسین لہو شاہد العند سعد سمجھائی کہ نہیں جلد نمبر دو سفا ستانوے ولا کن فی ہے اس میں ایک راوی متروک ہے اب میں نے اس کی مزید تلاش شروع کی اب نا چیز نے بحمد اللہ تعالی جو روایت تلاش کی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر والی جلد تاریخ مشق جو ہے نا اس کے صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ پہ سند حسن کے ساتھ ہے انا قال لقد عمر صلی اللہ علیہ وسلم باباک بننا سے مارا بن فردین علیہ دنیا نا مارد اب نبی و صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لوگوں کو نواز پڑھاؤ میں اس وقت موجود تھا فرمایا غائب نہیں تھا مجھے کیوں نہیں فرمایا نہ بیمار تھا میں مولا علی فرماتے نہ میں بیمار تھا نہ میں غائب تھا پھر حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا تو حضور نے ہمارے دین کے لیے جس جن کو پسند کیا ہم اس پر راضی ہوتے ہیں اپنی دنیا کے لیے میں پیر صاحب سے کہتا ہوں یہ الحمد اب یہ تین سندے ہو گئیں حضرت جی تین سندیں ایک طبقات ابن ساد کی ہے ایک مستدرک حاکم کی ہے اور ایک تاریخ ابن عساکر کی ہے میں نے دغہ بازی نہیں کی جھوٹ نہیں بولا حضرت کی طرح میں نے صاف کہہ دیا طبقات ابن ساد کی روایت میں متروک راوی تھا میں نے بتا دیا لیکن الحمدللہ اس متروک متروک راوی والی روایت کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں دو سنڈے مل گئیں آخر امام سیوتی نے لکھا تو ان کے دور کے اندر جو چل رہا تھا مستدرک اس میں ہوگا اگر اس میں نہ بھی ہو میرے بھائی پھر بھی تاریخ ابن اثاکر کی روایت الحمدللہ وہ وسنت حسن کے ساتھ ہے اس مقدم اب بتاؤ حضرت کہہ رہے ہیں علی پاک نے خلافت اپنی کی بیات اس وجہ سے نہیں لی منافق کہیں کائم نہیں رکھیں گے اور وہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے ہم تو راضی مطمئن ہیں اس کی خلافت پہ اور وجہ کیا بتائی وجہ یہ نہیں کہ یہ منافق کہیں وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ کی پسند یہی ہے سوچ رہی زمین اسمان کا فرق ہے یار پیر صاحب کو یہ روایتیں حدیث نظر نہیں آئی صحابہ کو اتنا بڑے غلطت کا نشانہ بنا دیا یہ صحیح بات ہے دل کی بات منہ پہ آ جاتی ہے چھپتی نہیں ہے دل میں بغض صحابہ تھا تو ایسی بات نہیں کہی نمبر ایک نمبر دو اب میں تیسری بات کرتا ہوں بتاؤ دوسری بات کرتا ہوں اس حوالے سے یا نقل, نقلی حوالے سے پہلے اکلی دلیل کے ساتھ توڑا نا اس کے دعوے کو اکلی دلیل کے ساتھ توڑا दे شاید. दे شاید. پھر نکلی دلیل یہ پہلی پیش کی اب دوسری پیش کرتا ہوں وہ ایک ایسی عجیب ہے کہ اسی سندوں کے ساتھ آئی ہے مولا علی سے اسی سندوں کے ساتھ ثابت ہے اور اسی کی اسی سندیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تاریخ ابن اصا میں موجود ہیں, اللہ ہیں اللہ عجیب بات یہ ہے حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ جو میں بات ان کی سناؤں گا وہ برسر ممبر کوفے میں کہتے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر اب توجہ رکھنا دیکھتے ہیں کہ وہ فضیلت کی بنا پر حقدار سمجھ کے صدیق کے اکبر کی بیعت کر رہے ہیں یا یہ منافقت کا جو اندر شوشہ حضرت نے ڈالا ہوا ہے یہ ان کے سامنے تھا اب دیکھتے ہیں اللہ اسی سندیں اسی وجہ سے امام جلال الدین سیوتی کو لکھنا پڑا تاریخ الخلفاء کے اندر اخرج احمد وغیرہ عن علی قال خیر و حادم نبی ابو بکر عمر قال ہاض هذا متواتر عن علی فرمایا امام زہبی فرماتے ہیں یہ متواتر طور پر ثابت ہے مولا علی رے مشہور نہیں اسی سندے جو ہوگی تو متواتر تو خود بہت بڑھ گیا اسی سندے یعنی اگر فقط اسی روایت کی سندوں کو الگ کر کے لکھا جائے تو پورا رسالہ ہے میں بتا رہا ہوں اگر کوئی خدمت کرنا چاہے اللہ تو یہ تاریخ دمشک کے اندر یہ سب چھ موجود ہیں روایتیں موجود ہیں امام ابن اصاکر کا اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے انہوں نے بے مثال تاریخ لکھ دی ہے اللہ یہ تو دمشک کی تاریخ خالی تاریخ لکھی تو اسی جلدیں بنا دی ہیں اگر پورے اسلام کی لکھتے تو کتنا بن اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہ روایتیں تین سو سینتالیس سفے سے شروع ہو رہی ہیں اور ان کا تسلسل جا رہا ہے تین سو تک کی روایت چل رہی ہے سندے اس کی بدل رہی ہے وہ ہے کیا ہمیشہ ممبر پر فرماتے تھے امام محمد بن حنفیہ کی پہلی خود ان کے بیٹے کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اباجی سے عرض کی حضور من خیر بعد نبی اپنے نبی کے بعد اس امت کے افضل بندے کون ہیں فرمایا ابو بکر میرے پتر میں نے عرض کی سمامامان پھر کون فرما عمر فرمایا میں ڈر گیا اگر آگے پوچھتا ہوں تو یہ عثمان نہ کہہ دیں تو ساتھ ہی میں نے کہا سمان تھا پھر آپ ابو جی آپ نے فرمایا ما ابو کا اللہ راجلوم من المسلمینا اور تیرا کے مسلمانوں بس ایک مسلمان ہے بات کو سمجھنا میرے بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیں لوگوں میرا شیطان ہے میرے شیطان ہے میرے ساتھ وہ رسول تھے جن کے ساتھ وہاں جاتی تھی تو وہ کہتے ہیں دیکھا ہے خود کہہ رہا ہے شیطان ہے رافضی کہتے ہیں خود کہہ رہا ہے شاید ارک بات تو ختم ہو گئے جواب تو اس کے بہت ہیں ان میں سے ایک جواب دیتا ہوں مولا علی کہہ رہے ہیں میں تو عام سا بندہ ہوں مسلمانوں میں سے تو ہم یہ کہیں گے کہ رافضی اب اب اسی بات پہ آ جا وہ خود کہہ رہے ہیں میں عام سا بندہ ہوں اس کا مطلب ہے عام مسلمانوں کی طرح علی کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ وہ خود اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہیں پھر مو ایسی بے وقوفی کہو گے یہ حاضری ہے ان کی یہ توازو ہے ان کی میرے دوستو اب بتاؤ یہ روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جس میں صاف فرما رہے ہیں کہ امت ہے کے بے مثال لوگ یہ دو ہیں جو سب سے بڑے ہیں ابو بکر عمر جب آپ یہ فرما رہے ہیں تو بط... کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے بولنے کی کہ نوز اللہ انہوں نے خلاف ابو بکر صدیق کو جو خلیفہ مانا تو محض صحابہ کی منافقت کو دیکھ کر مانا ہے اور نئی ظالم صدیق کے اکبر کی شان کو دیکھ کے مانا ہے یہ حقیقت ہے اللہ انہوں نے صدیق کے اکبر کی شان کو دیکھا اس کو مانا ماننے کی وجہ سے آپ کے ایمان نے آپ کو مجبور کیا کہ یہ خلیفہ برحق کا اسی کو ماننا پڑے گا اور پھر میں اس حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ بتا تم کہہ رہے ہو کہ سدی کے امام زید فضیلت نہیں دیتے تھے یہ متبادر کدھر طرف کیا امام زید اپنے باپ کے دشمن ہو گئے تھے کیا باپ کے مخالف ہو گئے تھے کیا دو ہی باتیں باپ کے موافق تھے یا مخالف اگر باپ کے موافق تھے تو پھر یہ بات مت کرو کہ وہ فضیلت دیتے تھے صدیق اکبر پر اور شیخین کریمین پر حضرت علی کو ادھر مہاد احترام رکھتے تھے غلط ہے غلط ہے غلط ہے اور <سؤال> اگر وہ مخالف تھے تو جو علی کے مخالف ہو گئے پھر ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں سمجھ نہیں بات دو ہی باتیں ہیں مخالف تھے اپنے باپ دادا جی کے موافق تھے موافق تھے تو یہ کہانی نہ سناؤ مخالف تھے تو ہمیں ان کی ہی نہ بتاؤ ہم سننا نہیں چاہتے پاک علی کے علی کے عقیدے کے مخالف جب ہو جائے ہم کیوں مانے بھائی اگر وہ اتنے بڑے امام سبحان اللہ اپنی اصل اپنی بنیاد اس کی اگر وہ مخالف بن سکتے ہیں ہی نہیں میں ایک مرادرانہ رنگ میں بات کر رہا ہوں ہے نہیں میں نے صاف کہہ دیا میرے دلائل قوی ہیں کچھ جٹرا کر دکھائے سجیلا دیتے تھے نقل کیا ہوتی ہے بھائی یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کے بعد علماء نے لکھ دیا کہ حضرت جو ہے نا عامر بن واسلہ ابو تفیل یہ طرح فضیلت دیتے تھے غلط ہے غلط ہے غلط ہے آ میدان کے اندر کوئی آئے مجھے ثابت کر کے کہاں تھا ہے کی کہ وہ فضیلت دیتے تھے یہ صحابہ کے جائی اتفاق کی مسئلہ ہے یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح کہ ہمارے شیخ ذوالفقار کردی رضی اللہ تعالیٰ نے خواجہ سلمان توشوی کے خلیفہ ہیں عراق کے علاقے کے والے ہیں بہت بڑے امام ہو کر گزرے ہیں علم حدیث ہر فن کے اندر ان کی کتاب القول مستحسن فخر الحسن جو ہے مولانا فخر الدین دہلوی فخر الدین دہلوی قبل عالم کے جو مرشد گرامی تھے ان کے رسالے پر جو شرح لکھی ہے انہوں نے لکھ دیا حضرت ابو حرا جو ہے وہ عبداللہ حضرت جعفر بن تیار، جعفر تیار جو ہیں ان کو ساری عمر سے افضل مانتے تھے جب میں نے پڑھا ہی میں نے کہا نہیں مجھے یہ حدیث بتا رہی یہ روایت کے لفظ بتاتے ہیں یہ کوئی تقیید ہے یہ عموم نہیں ہے یہاں پر یہ <coughs> عال اطلاق نہیں ہے یعنی جزوی فضیلت ہے کوئی یہاں پر کلی فضیلت مقصود نہیں ہے جب میں نے حدیث دیکھی ترمز شریف کے اندر تو دوسری سنعت سے روایت موجود تھی اس کے اندر یہ موجود تھا کہ وہ سخاوت میں فضیلت دیتے تھے کیوں کہ حضرت جعفر تیار لوگ روزانہ لنگر تقسیم کرتے تھے تو حضرت بورے لنگر کی وجہ سے سخاوت کے اندر فرمایا میں نے جا رہا ایسا بندہ نہیں دیکھا بے مثال آدمی ہے ارے بھائی یہ جزوی فضیلت ہے بات تو ہو رہی ہے کلی فضیلت کی عجیب بات ہے کہ یہ صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے امام احمد نے اس کو صحیح کیا اور تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا مانا اللہ حاصل تمہیں ہاسنا تھا ابھی بکر فرمایا میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں کیا کیا تہمت لگاؤ گے اہل بیت پر اپنے ہوائن نفس کو اہل بیت کی طرح منصوب کرنے کی کوشش مت کرو اللہ تعالی نے ہمیشہ مدافعین رکھے ہوتے ہیں بات کو سمجھنا میرے بھائی اور دلیل سے اس کو ثابت کرتا ہوں یہ صحیح سند کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے مولا علی کا فرمانا دلہ بکروں عمر اللہ جھلک تو الا جل جلد المفتری مجھے کوئی بھی فضیلت دے گا اگر ابو بکر عمر پر تو اس کو میں وہ اسی کوڑا لگاؤں گا جو زنا کی توہمت لگانے والے کی شرعی حد ہے میں اسی کوڑا لگاؤں گا جو مجھے فضیلت دے گا ابو بکر عمر پر بتاؤ یہ صحیح ہے یہ بھی صنعت صحیح ہے اگر نہ صحیح ہو میں ناک کٹا دوں گا تاریخ دمش کے اندر اس کی ایک سند ایک سند ضعیف ہے فضائل الصحاب امام محمد بن امبل کے اندر سند ضعیف ہے ابن حاجل راوی کی وجہ سے لیکن الحمدللہ للہ تاریخ دمش کے اندر یہ دوسری جو روایت ہے اس کے اندر ابن حجل نہیں ہے ضعیف راوی نہیں ہے وہ روایت مضبوط ہے کیا مولا علی نے فرمایا اسی کوڑا لگاؤں گا اگر فضیلت نہیں دے گا مجھے تو اگر مجھے فضیلت دے گا ابو بکر عمر پر شاہ خان پر فضیلت دے گا تو کیا کروں گا میں اسی کوڑا لگاؤں گا تو میں پوچھتا ہوں حضرت امام زید اگر کسی کتاب میں لکھا اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جب تک دین کے محکمات مضبوط نہ کرو اور شر... مذہب کے محکمات مضبوط نہ کرو اس وقت تک کتاب نہ پڑھو کتاب میں لکھی ہوئی بات بیان کر دو گے کتابوں میں سب کچھ ہوتا ہے رات بوجھا پسند ہاں جی کتابیں سمندر ہے سمندر میں ہر چیز ہوتی ہے جی اس سے جو موتی نکالنا ہے یہ خواص کا کام ہوتا ہے اللہ تعالی کے فضل سے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے بات سامنے آتی ہے چاہے جتنی مرضی صحیح بات ہو یعنی صحیح صنعت صح ہو ہم اس کو پہلے جوڑنا چاہتے. جوڑتے ہیں اپنے محکمات کے ساتھ اپنے دین کے عقائد کے ساتھ محکمات کے ساتھ اصولوں کے ساتھ محکمات اعتقادی بھی ہوتے ہیں محکمات عملی بھی ہوتے ہیں ایک متشابہات ہوتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے متشابہات کو اپنے مذہب بنانا جو ہے اپنی دلیل بنانا فرمایا یہ ٹیڑھے دل والے لوگوں کا کام ہے گمراہوں کا اسی وجہ سے اعلی سنت و جمعات متشاپہات کے پیچھے نہیں چلتے محکمات کے پیچھے چلتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کبے کی طرح ڈھونڈتے رہنا کہاں پڑا ہے یہ عال سنت کا کام نہیں ہے ہاں جی گمرائی کی باتیں ہر طرف ہر جگہ پڑی ہوتی ہیں اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ جل دل مفتری والی جو روایت ہے نا ابن اثاکر کی یہ رجال کشی جو ہے نا شیعہ مذہب کی بڑی کتاب ہے ان کے اسما اور رجال پر تو اس, اس کے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ دو شخص ہیں محمد تقی فاضل محبزی ابو الفضل فضل منسوی دونوں موسوی ہیں تو عبداللہ بن سبا کے حالات کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے یہی روایت کیسے جی بات ہے یہی روایت لکھی ہوئی ہے اور پھر اس کی تردید بھی نہیں ہے ایمان سے کرتا بے ہی ساری عبارت ہاشیے میں رکھی یعنی کیا مطلب حاشی اسی وجہ سے ہوتا ہے نا اوپر بات سمجھانے کے لیے اگر رد نہ کرے تو اس کا مطلب ہے تائید کر رہا ہے اگر غلط ہو تو تردید تو ضروری ہو جاتی ہے نا جی برقرار تو نہیں رکھا جا سکتا ورنہ تائید شمار ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہی اللہ ولا الا عبداللہ بن سبا جو تھا وہ حضرت شہ خیر کریما ان کو بکواس کرتا تھا مولا علی کے زمانے میں تو آپ نے فرمایا اللہ ولا یب لوگ لو نی علائی ولا جب لوگوں ماں الد تو ہُو حد مفتری یار <تصفيق> پتا نہیں وہ پیر صاحب کیا, کیا مذہب رکھتے ہیں یہ <تصفيق> تو ش... راپسی بھی مان رہے ہیں اس روایت کو تو معلوم ہوا جب علی پاک علی پاک اپنے اپنے آپ کے متعلق یہ بات سننا بھی گبارہ نہیں کرتے اور فرماتے ہیں اگر کوئی میرے متعلق یہ کہے گا کہ میں شاہ خان سے اونچا ہوں تو فرما سی کوڑے ماروں گا اس کا مطلب ہے اگر آج ہوتے تو پھر خیر نہیں تھی عجیب بات ہے خوش کرنے چلے ان کو اور وہ کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آؤ تو صحیح موسانی کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آؤ تو صحیح دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حدرت زید اپنے باپ کی اتنا سختی کے باوجود وہ عقیدہ بنا لیں کہ نہیں جی میرا باپ جو ہے اونچا ہے کیسے جی عقیدہ اپنے باپ دادا کے متعلق بنا سکتے ہیں معلوم ہوا یہ غلط بات ہے زید پاک کی طرف غلط منصوب ہے دو حضرات سے غلطی ہوئی پیچھے تو کسی نے نہیں لی آج حضرت نے لے لی حضرت نے پکڑ لی سمجھنی ہے بات کی تین نقلیں تو میں نے پیش کر دی وہ غلط نقض تین نقلوں سے روایتوں سے کر دیا ایک اقلی دلیل تین نکلی دلیل چوتھی اللہ بارد. یہ مولا علی سمجھتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے صدیق ایمان سے کہتا ہوں بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں ایک صحیح حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بناؤ تو یہ بدن میں ضعیف ہے دین میں قوی ہے عمر کو بناؤ تو بہت سخت ہے دین کے اندر جس میں بھی سخت ہے عثمان کو بناؤ عثمان کو بناؤ اللہ و کبیر تو فرمایا بہت حیا والا ہے یا میں اور گلفظ میرے مستحذ نہیں ہے فرمایا اگر علی کو بناؤ تو سیدھے راستے پہ تمہیں چلائے گا یہاں سے کوئی اگر یہ سمجھے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتے اور اگر اس وقت پاک علی کو بنایا جاتا تو پاک علی جو ہے وہ صدیق کے اکبر کی کمی جو ہے محسوس نہ ہونے دیتا یہ غلط بات ہے اگر کسی نے اس سے یہ سمجھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ علی پاک کے خلافت کا جب وقت آئے گا تو سارے ان جو ہے وہ متفق نہیں ہوں گے اختلاف اور تنازع کھڑا ہو جائے گا تو حضور نے پہلے اشارہ فرما دیا مجھے لگتا ہے تم بناؤ گے نہیں لیکن یہ نہ سمجھنا ہاں اور آپ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر اس وقت جس وقت علی کا زمانہ آئے گا اگر تم اس پر متفق ہو کر اس کو خلیفہ بناؤ تو اس نے سارے کام سیدھے کر دینے ہے تمہارے آم مطلب آم کیا کہ حضرت معاویہ کے اعتراضات سب اٹھا سکتے تھے آپ لیکن کاش کے وہ ذرا نرم ہو جاتے اس مسئلے میں اور مقابلے میں نہ آتے اس بات کی طرف آپ علیہ اللہ اشارہ فرما رہے تھے اب بات کو سمجھنا اس سے یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اگر پہلے دن ہی حضرت علی پاک کو خلیفہ بنایا جاتا تو ابو بکر کی کمی جو ہے وہ, وہ پوری ہو جاتی نہ یہاں پر دو روایتیں دو, دو باتیں کرتا ہوں ایک مولا علی کی ایک حضرت ابو رکھتی مولا علی نے اس وقت خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ مولا علی سمجھتے تھے صدیق اکبر ہماری مجبوری ہے اس کے بغیر نظام قائم نہیں ہوگا وہ حال تو دیکھ چکے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت صاحبہ کا کیا حال تھا عمر بن خطاب کا کیا حال تھا بھائی جب اپنی ہوش نہ رہے تو دین کی کیا رہے گی لوگوں کو کیا دیں گے ایک صدیق کے اکبر تھے جو حضور کے وشال شریف کے وقت مکمل قائم تھے مکمل قرآن پڑھ کر سب کو ہوش دلائی عمر جیسوں کو کہنا پڑا سب کو کہنا پڑا یار ایسا لگتا تھا جیسے یایت قرآن کی آج ہی اتری ہے ہمارے تو ذہن سے نکلی ہوئی تھی وہ اب بکر نے پڑھی ہے تو ہماری ہوش واپس آئی ہے ورنہ تو ہوش ہی واپس نہیں بتاؤ جب عمر کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا محمد فوت ہو گیا میں تلوار سے گردن اُلا دوں گا تو یہ نظام کیسے کائم کر سکتے تھے بتاؤ وہ کملے کلو شہر مر ہنر میں اوقات ہی تقدیر الہائی حکمت میں ہر چیز کا وقت مقرر ہے تو اس کے نزدیک یہ اوقات مقرر تھے جو پہلا وقت تھا اس کی ضرورت صدیق تھے اور کوئی نہیں تھا آئے آئے آئے آئے کسی کے اندر اتنا صلاحیت نہیں تھی کہ پہلے دن پہلے پہلا دور خلافت جو ہے اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے کسی کے اندر ایسی جو اسی وجہ سے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جس وقت دیکھا یہ یہ یاد رکھنا اس کے متعلق بھی بتاتا چلوں روایت پر بات کے آگے جو مقصود ہے اس بیان کا اور مخاطب ہے ہم؟ وہ ہو سکتا ہے مطالبہ کرے روایت کی تشریح کا تو ناچیر پہلے ہی یہ پریشانی دور کر دیتا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی خروج ہی ناکا دا الو یتل الوی ات المرائے احد آشارکشہ جو ایک علاقہ ہے مدینہ شریف کے ساتھ سبحان اللہ اب امام دارا کتنی خرائب مالک کے اندر روایت پیش کرتے ہیں حافظ ابن نے اس کے تحت فرماتے ہیں حادثہ حدیث اور غریب ان مین طریقے مالک امام مالک کے سند سے تو یہ غریب ہے لیکن وقد قدروا ہو زکریہ ساجی من حدیث بن حدیث عبد الوہاب بن مورسا بن عبدالعزیز بن عمر بن عبد الرحمان بن اب ظہری اعظم حب آن جناد انحشا بن عوربی عائشہ اب سند صحیح ہو گئی وہ غرابت جو ہے وہ بھی دور ہو گئی سند صحیح ہو گئی کو کیا ہے کہ اماں ایشا فرماتی ہیں میرے باپ تلوار تانے ہوئے وادی دیے کی طرف سواری اپنی پر سوار ہو کر متوجہ ہوئے علی ابن ابی طالب آئے فاخذ اب اس زمان میں ہی انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی سواری کی گوڑے کی لگام پکڑ لی اور عرض کی لا یا خلیف رسول اللہ رسول اللہ کے خلیفے کدھر اقول او ما مکال رسول اللہ صلی اللہ وسلم یو ماخ فرمایا آج میں تمہیں وہی بات کروں گا جو رسول اکرم نے احد میں کی تھی یہ تلوار اپنے اندر کرو ولا تف جانا کا اپنی جان دین کے راستے میں قربان کر کے ہمیں دکھ مت دو فولہ ابنا بکلا یقون السلام اباد کا نظام ال فرمایا اللہ کی قسم اگر ہمیں تمہاری موت کا دکھ پہنچا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیمت تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا یہ صحیح سمجھ ہے بتاؤ میں اس پیر صاحب سے پوچھتا ہوں صحابہ کی منافقت کی وجہ ہے یا علی مجبوری سمجھ رہے ہیں خدا کا خوف خدا کا خوف کرو ایمان سے کہتا ہوں میرے پاس دلال گنتے جائیں ابھی اور پڑے ہیں میرے پاس مجھے بہت صدمہ پہنچا ہے اس بات کا کہ اس شخص نے صحابہ کو منافق کہا ہے ایمان سے کہتا ہوں اور یہ لک چھ یعنی اس نے اگرچہ صاف لفظ منافقت کے نہیں کہے لیکن یہ لازم ہم منطق پڑے ہوئے ہیں لازم بین بل خاص ہے جب کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہر بندہ سمجھتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندے منافق سے اندر سے اور تھے اتوں اور سے یہ میں ہے کہ نہیں سچی دسائی تو میرے بھائی لائن اس سے بنا پے کلا یقین الاسلام میں باڈر کا فرمایا سانو کا دکھ نہ دے گاٹیاں جانا کہ واسطے نے بتاؤ یہ تقیہ نہیں تھا لاکھ لانت ہے اس تقیے پر جو مولا علی کی طرف منسوب کیا جائے لانت ہے اس تکلی یہ کوئی ڈر خوف نہیں تھا ڈر خوف یہ, یہ, خوش, یہ خوش آمد ہے بتاؤ کون سی تلوار رکھی ہوئی تھی ایسے الفاظ نکالنے کے لیے کون سی تلوار تھے ان کے گلے پر یہی ہے نا بھئی خوش آمد کر رہے ہیں خوشامت کر رہے ہیں اگر فرد کرو یہ لفظ نہ کہتے ہیں اگر وہ اندر سے صدیق کے اکبر کے مخالف تھے تو کہتے ہو, وہ کمال کا بندہ ہے مم. چلو چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اوتھے جا کے مروا چڑھ دیں گل مکھی لکھ لانت ایسے نظریات پر اور مناف کو اپنے دل کا حال جو ہے وہ صحابہ صحابہ پر تھوپتے ہو اپنے دل کا حال جو ہے وہ صاحب باب نلّہ مندار لگاتے ہو خشرم کرو تم منافع کو تمہاری جان نکلتی ہے سچ کہتے ہوئے وہ تو ہے ہی سچ وہ ہے ہی سچ ان کی زندگی سچ کے ساتھ ہے کوئی خوشامت نہیں مقصود نہیں تھی حقیقت بیان کر رہے تھے حضرت مولا علی مشکل خوشا ابو بکر اگر تم تمہیں کچھ ہو گیا یار یہ لفظ ہیں یار آبادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا کیوں جانتے تھے بکتے وصال شریف وفات شریف تو سب کا ہوش اڑا ہوا تھا یہ قائم تھا تو جو پہلے دن پہلے دن قائم نہیں رہ سکے وہ پہلا دور خلافت کیسے قائم کر سکیں گے لہذا وہ سمجھ گئے انہوں نے یہ خوشامت نہیں کی حقیقت بیان کی ہے اسی اور اسی طرح کے لفظ حضرت سیدنا ابو حریرہ کے بھی ہیں جو تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے بھی اسی طرح فرمایا توجہ ہے یہ حضرت ابوریرہ کی بعد شریف جو ہے اس حوالے سے یہاں پیش کرنا جو ہے وہ میں اچھا سمجھتا ہوں دلائل کی تقویت کے لیے یہ واخرا جلبا ہے ہی بھائی بنو اشاک کے اندر قارق الخلافا کے اندر ہے خلیفا ما عبید اللہ اللہ اور وہ جو حضور مولا علی نے عادت کی تھی نا کہ میں آج وہی بات آپ کو کروں گا جو رسول اکرم نے عہد میں فرمائی تھی وہ کیا تھی حضور نے یہی بات کہی تھی اللہ یہ معمولی جماعت اگر ختم ہوگی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اللہ है اللہ है اللہ है اللہ है اللہ مولا علی فرماتے ہیں میں وہی بات آج کرتا اللہ اللہ اللہ یعنی اللہ سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر صحیح متصل خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کی صفات عالیہ کا حامل ہے لہذا حقدار ہے جو بات رسول اللہ نے کی تھی یہ میں کے لیے کروں حضور نے فرمایا تھا مٹھی بار ختم ہو گئے تو عبادت کرنے والا قیامت تک اللہ تیرا نہیں رہے گا میں احبو بکر کے متعلق کہتا ہوں ]izo. تو ختم ہو گیا اکیلا تو ہم سے اسلام نہیں قائم ہو سکے گا حضور تو سارے صحابہ کی جماعت کے متعلق کہتے ہیں علی اکیلے صدیق کے متعلق اللہ اللہ سمجھے کہ نہیں قال مکال سمکال فقیر الحما یا بابا کر یا بہرا فقال آگے پھر وہ روایت لمبی ہے بہرحال تین مرتبہ حضرت ابو حریرا نے فرمایا اگر صدیق کے اکبر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اللہ تعالی کی عبادت ختم ہو جاتی اللہ <تصوح> <اللہہ disappe عبر تصوح> <اقبر> <حرائرہ> مالو ابو ہریرا اور مولا علی کی بات بالکل ایک معنی رکھتی ہے بالکل ایک معنی رکھتی ہے, ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے <حرائرہ> اگرچہ اس کے اس باطل دعوے کے توڑ کے لیے نقل کے لیے ہاں جی میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اتنے کو میں کافی سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب اگرچہ لندن کے مہمان ہونے کی وجہ سے آنا واپس ہونا ان کو مشکل ہے کیونکہ لندنی مہمان جو ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے ان کو دین کی طرف لانا وو ہوئے ہوئے آسمان کو نیچے لانا ہے لیکن ان کو ہمارا وہ آئیں یا نہ آئیں میرا اصل مقصد ایمان سے کہتا ہوں صرف اپنے دوستوں کی اہل سنت کے ذہن کی حفاظت تھی حفاظت یار وہ ایسی باتیں کر رہا ہے لوگ کچے ذہن کے ہیں وہ کہیں گے دیکھا جی فلاں بول بات ختم ہو گئی جی موڑ بھی آپ آیا نہیں میں رولا نہیں یہ ایمان کی بات ہے ہاں جی اور جس نے رولا ڈالا ہے اس کا ہم نے رولا ہی مکا دیا بہت سمجھ آئی کہ نہیں ہے ایک بات چلو دلیل کے طور پر اور بھی پیش کر دیتا ہوں یہ زبردست ہے چلو علم میں اضافہ ہی صحیح حضرت کہتے ہیں کہ جی ذہن منافق تھے تو ڈرتے تھے مولا علی حکومت قائم نہیں رہے گی اس مسئلہ اور ضرورت کی وجہ سے دڑ بٹ گئے پنجابی کے مطابق دڑ بٹ گئے نے آخا چلو ابو بکرد آ رہا اس حضرت کے باطل نظریے کو توڑتے ہوئے پانچویں دلیل دیتا ہوں پانچویں ہے نا پانچویں پانچ سال کے نام کی پانچویں دلیل دیتا ہوں میں سن... عجیب بات یہ ہے کہ جو کر رہا ہوں روایت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ شیعہ مذہب کے مطابق بھی صحیح ہے واو, واو, یہ کتاب شافی پڑھی ہے کتاب الشافی ماما شریف مرتضیٰ کی یہ سن چار سو کی جو ہے اس کی وفات ہے اس نے بھی یہ بات لکھی ہے اور ہماری تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ہے اور مصنف عبد الرزاق میں اصل اس وہ ہے اور مستدرک کے اندر بھی ہے اور ہے وہ کیا ہے کہ حضرت بات کو سمجھنا جب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو سفیان مولا علی کے پاس آئے اگر میرا مخاطب خوشیہ ہوتا تو پھر میں اور بھی ساتھ ملاتا اب کیونکہ وہ مدعی سنت ہے تو میری مجبوری ہے کہ میں صرف اسی بات کو سامنے رکھ کرتا ہوں کہ جو ہمارے اہل سنت کے پاس موجود ہے حضرت ابو سفیان آئے مولا علی کے پاس انہوں نے فرمایا یار معمولی مٹھی برابر جو بندے ہیں جس کے اور خود بھی کمزور ہے یہ خلیفہ بن رہا ہے بات کرو میں وادی یہ وادیاں جو ہے مدینے کی میں بھر دوں گا اتنی سوار اور پیادہ فوج اکٹھی کر دوں گا بات کرو بات کو سمجھنا اب اب میں کہتا ہوں بتائیں حضرت ابو سفیان کے گھرانے اور ابو سفیان کی لڑائی زیادہ رہی حضور کے ساتھ مولا علی نے بندے انہی کے زیادہ مارے ہوئے تھے جن کے مارے ہوئے تھے وہ تو ابو بکر کی حمایت کی بجائے ان کی کر رہے ہیں تو آپ نے کہاں بیٹھ کر کہانی بنائی کہ بندے مارے ہوئے تھے بگس تھا اندر سب سے زیادہ بگس تو ابو سفیان میں ہونا چاہیے تھا تو وہ تو اس کی طرف سے ان کی طرف سے ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھو معلوم ہوا حضرت جھوٹ کی کہانی بنائی ہے خدا را اگر آپ کے اندر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اپنے اندر رکھو اہل سنت کا غرق نہ کرو کیونکہ آپ نام آل سنت کا استعمال کر رہے ہیں اس کا بڑا نقصان ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایسی فردی ہیں جو ہیں وہ روافذ جوڑتے ہیں اور پھر اس پر عمارت اپنے جناب جی احکام کی اور اپنے عقائد کی عمرت بناتے ہیں تعمیر کرتے ہیں یہ کام یہ کام اہل سنت والے کا نہیں ہے اہل سنت دلیل کے ساتھ چلتے ایمان سے بتاؤ یار یہ بڑی دلیل ہے کہ نہیں ہے کیا ابو سفیان جو ہیں وہ سب سے زیادہ مخالف رہے ہیں نا جنگیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں جن کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں وہ تو علی کے ساتھ ہو کر آ رہے ہیں اگر ان کے دل میں بغض ہوتا یار یہ کتنا بڑی دلیل ہے اگر ان کے دل میں علی کا بغض ہوتا تو علی کو یہ کیوں کہ بات نہیں سمجھے یہ کیوں کہتے یار آگے چل میں ابو بکر کے ساتھ لڑ کے ایسا اب مولا علی نے کیا جواب دیا <متبت> آپ <دیا>؟ نے <متب> فرمایا ابو سفیان دیکھو یار بہت عرصہ بہت عرصے سے اسلام کی عداوت لے کر پھر رہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم نے ابو بکر کو حقدار سمجھا ہے اس وجہ سے چپ بیٹھے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس کمزوری ہے اور ہم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے یہ شیعہ کے پاس بھی موجود ہے اشافی کے اندر اور ہمارے پاس یہ تاریخ الخلفاق کے اندر جی مصنف عبد الرزاق میں اتنا بات یہ ہے ضرور ہے امام جلال الدین سجیوتی رحماء اللہ نے اس, اس کی صنعت جو ہے نا یہ دیکھے میرا حاشیہ ہے اخراج الحاکم وصح الحابی امام زہبی نے اس کو صحیح قرار دیا امام حاکم نے صحیح قرار دیا, دیا، مرات طیب قال قال فقال فقال ما تو رش انا وجدنا ابا بکر اللہ ہم نے ابو بکر کو اس کا اہل پایا ہے خلافت کا حل سمجھا اس وجہ سے میں نے یہاں پر آشیا جے جی چڑھایا ہے حاکم اور امام زابی اس کو روایت کو صحیح فرما قرار دے رہے ہیں لیکن ولاکن ما اساب لن اب شاہ الخی جدید بن مہاجر اراوی المورہ مجہول فلاں تخترا مگراق وہ سند و حاصل نہ عبد الرزاق. سند تو امام عبدالرزاق ہی صحیح ہے لیکن اس کے اندر بھی انقدا ہے کیونکہ جو راوی ہے اس نے قصہ نہیں پایا یا راوی کے دور کی بات نہیں ہے بات براوی بعد میں ہوا ہے بعد پہلے ہے اس کے زمانے سے تو اس کے اندر مضبوطی تو نہیں ہو سکتی ہاں جی آپ کو عبدالحمیزور کا اگر کہے یار یہ دیکھو حاکم صحیح کر رہے ہیں رابی صحیح کر رہے ہیں اور یہ کہتا ہے روایت ضعیف ہے یاد ارے بھائی خدا کی, یہ خدا کی دین ہے یہ مت سمجھو کم تھارک اول والے لاکر عرب کا ایک مقول آیا بہت سی باتیں پہلے لوگ پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے یہ نہ سمجھو اللہ پاک نے آگے کرم کرنا چھوڑ دیا ہے تو بات ہو اس کا فضل جاری ہے محنت ہے ہماری ہاں جی ہم علماء ٹی وی اور علماء اخبار میں سے نہیں ہیں علماء کتاب میں سے ہیں ہمارا کام ہے کتاب کے خطم ایمان سے یہ دیکھو میں نے آج سویا نہیں ہوں Allah. اتنا میری طبیعت کمزور ہو گئی کہ جنازہ پڑھانے گیا میں جنازہ نہیں پڑھا سکا میں نے کہا اتنا کھڑے نہیں ہوا ذرا میں نے کہا یار تم آگے ہو جاؤ میں شریک تو ہو گیا ہوں بس انہوں نے پڑھا دیا آ کر تھوڑے سے انڈوں کی سفیدی استعمال کی بھی اب بھی آپ میرے چہرے کی حالت اور دیکھ رہے ہیں جی یہ تو یہ پھر ظاہر بات ہے اگر اتنا محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تو شامل ہو جاتا ہے رے رسالت نر تحقیق نرے غوثیہ فخر اسلام مفتی احمد صاحب اب میرے بھائی اس کے ساتھ ہی وہ جواب بھی ہو گیا اس کا جواب بھی ہو گیا کہ امام اعظم نے بیت کی فلاں کیا فلاں امام اعظم کے استاد ہیں وہ امام زید جو ہیں وہ امام اعظم کے استاد ہیں امام محمد باغ کے استاد ہیں امام جعفر صادق استاد ہیں الحمدللہ لیکن جب جو تم نے غلط بات ایک گمراہی کا عقیدہ امام زید کی طرف منصوب کیا وہ ان, ان, ان سے ثابت ہی نہیں ہو سکا تو اب امام صاحب کو ساتھ ذکر کر کے اور اس کی دلیل بنانا کہ پتا چلا کہ جی آ, صدیق شیخین پر فضیلت دینے والا شخص جو ہے وہ سننی سے باہر نہیں ہوتا اگر ہوتا تو امام اعظم استاد کیوں بناتے فلان کیوں کرتے اس تھمی دینے کی اس فتون دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے کہ جب اصل ہی نہیں ہے تو صدور کس کو دے گئے ہم نے تو اصل مسئلہ کا ثابت کر دیا تمہارا یہ چیز ہے اور اس کے ساتھ اصول الدین کا حوالہ پیش کرنا اصول الدین امام ابو منصور بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ایسے کیا امام زید جو ہیں وہ ہمارے متقدمین متقلمین میں سے ہیں اور فلاں ہم ہی کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کیا ہم تو مان رہے ہیں لیکن ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو گمراہی اور جو غلط عقیدہ تم نے ان کی طرف منصوب کیا ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہو سکا اس کا خلاف تس? ثابت ہے اس کا خلاف ثابت ہے ہماری امام ہے وہ ہماری مام ہے جی لیکن خطہ اشتہادی جو ہوتی ہے اس کے اس کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ خطا اشتہادی جو ہے یہ عالم کی شان ہوتی ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جو کبھی خطا نہ کرے وہ جاہل ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کیوں؟ کیوں؟ <laughs> اس کے سارے کام ہی خطا ہوتے ہیں <laughs> جو عالم ہوتا ہے اس سے ضرور خطا ہوتا چاہے جتنی بڑی شان کو اب یہ ایک اور بات ہے خطا اس کی طرح منسوب کی جائے نہ کی جائے کی جائے تو اس کو گستاخی نہیں شمار کرنا چاہیے وید بھی نہیں شمار کرنا چاہیے اگر نہیں کی جاتی تو اس کو اگر کوئی بندہ صحیح سمجھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن گستاخی خطا اجتہادی کی بلکہ مطلق خطا جو ہوتی ہے جس کو خطا اجتہادی ہو گیا اشتہادی وہ جو مقالہ میں نے لکھا ہے پیش کیا الحمد للہ یہ دوست بتا رہے تھے کہ چالیس ہزار بندے نے ان دنوں میں دیکھ لیا ہے چالیس ہزار صرف تین تین, تین دن چار دن ہو گئے بار سورت جتنا میں جواب پیش کرنا چاہتا تھا رد کرنا چاہتا تھا الحمدللہ وہ ہو گیا اور اس،, اس پر مزید آخر میں یہ کہوں گا کہ سیدنا امام اعظم ابوانی فردی اللہ تعالیٰ نے جو شاگرد بتا رہے ہو ہم پوچھتے ہیں تم سے بتاؤ شاگرد کا کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ شاگرد استاد تمہارے نزدیک شاگرد استاد کا مخالف ہو گیا وہ تو اہل بیگ میں سے ہیں وہ امام ہیں مخالف ہو گیا کیا یہ شاید یہ اکبر پڑی ہے اس کے اندر کیا انہوں نے لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے خود لکھا افضل الناس سے بادا افضل الناس بعد بادہ نبی صلی اللہ وسلم ابو بکر تم عمر تم مثمان تم علی ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو امام اعظم بھی اپنا عقیدہ یہی بناتے ہیں یہ آخر میں جوں کینا ہے خطام ہوں مسک اب یہ کستوری کا ٹھپا لگا دیا اوپر جس کے بعد بولنے کی یہاں پر حاجت نہیں ہوگی ضرورت نہیں ہوگی ہاں کلام لامزد آ ہے اللہ حج شان و قبول پڑ.